الحمد اللہ وقفا وسلم اللہ صفا احمد اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ دعوت دینے کے لیے علم و عمل کے بعد دعوت کا جو کام کرنا ہے یہ تیسرا اہم مسئلہ ہے اور بات چل رہی تھی دعوت کے اسلوب پر کہ دعوت انبیاء کا کام ہے اور انبیاء نے جب بھی دعوت دی علم علم بصیرت کی روشنی میں اس لیے وہی دعوت اللہ کے نبی کی دعوت نبیوں کی دعوت ہوگی جو علم و بصیرت اور علم حکمت کی روشنی میں دعوت دی جائے اگر کوئی دائی دعوت دے رہا ہے لیکن بغیر علم و عمل اور بصیرت کے دے رہا ہے حکمت کے علم حکمت سے نہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ انسان کبھی نبی کا قوارش نہیں بن سکتا کیوں اللہ کے نے, فرما نے فرمایا اللہ نے فرما وامانی تبانی اور جو لوگ جو لوگ ہماری اتباع کرنے والے ہیں اللہ کے رسول فرمایا میں علم و حکمت کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں دعوت کا کام کرتا ہوں اور میرے ماننے والے جو ہیں وہ بھی ان کی بھی دعوت جو ہوگی کیسے ہوگی علم و حکمت کی روشنی میں یہی نبی کے سچے بارش ہوں گے تو بات ہو چکی ہے اب دعوت اسلام کا ایک بہت بڑا یعنی کہا جاتا ہے اسلام کے دو پہیے ہیں امر بل معروف نہیں المنکر تمام دعوت دعوت کی ایک شکل جو ہے امر بالمعروف معروف اور نہیں انل من لیے قرآن پاک میں ول تک ول تک مین کو تمہارے اندر ایک گروہ ہو جو کیا کرے خیر کی طرف بلائے امرود بل معروف بتا رہا انل ان خیر اما اخرج لناس تھا امرون ابل معروف اس امت کے اہم مقاصد میں سے اسلام ایک بڑا مقصد کیا کرا دیا ہے دعوت کا کام امر بل معروف اور نہیں انل اب دعوت کے بڑے مجالات ہیں دعوت کے میدان کیا ہے نمبر ایک دعوت کا ایک بہت بڑا میدان جو ہے خطبہ خطبہ جمعہ خطبہ عید سمجھے سمجھ یہ خطبات جو خطاب ہو تو خطبہ yeah. یہ خطابہ تقریر ہو اور میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین دعوت و تبلیغ كا ذریعہ ہے خطبہ جمعہ ہے اسی لیے انسان اگر خطبہ دینے والا انہیں علم عمل کے بعد وہی تین شرطیں خطبہ دے علم کی روشنی میں کیفیت دعوت اور مدعو کے حالات ذرا سوچیں انسان ایک تو جمعہ پڑھنے اللہ کی عبادت کے اس عبادت الہی جمعہ کے لیے آدمی ہفتے بھر انتظار کرتا ہے ٹھیک ہے نا ہفتے بھر انتظار کرتا اور صبح سے بالکل نہا دھل کر کے کتنے اہتمام کرتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے کتنے اہتمام کے ساتھ اور کتنے ارادے کے ساتھ آیا چلو جمعہ پڑھیں گے آج خطبہ ہوگا اللہ اب سننے کے ارادے سے آیا یعنی سمجھے گیا سارے دل میں اترنے والی بات سننے کا شوق و جذبات پورا کا پورا موجود ہے لوگوں آئے الحمدللہ نیت خالص کے ساتھ اور آ کر کے بیٹھا بھی تو اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں جو سرزمین کا سب سے مقدس اور بابرکت جگہ ہوتی ہے اللہ کے گھر میں یہاں کے بیٹھا یہ تو ہے سننے والوں کی طرح اب خطیب جو آیا پہلے ہی سے عوام جو ہیں عوام ان کے دلوں میں خطیب کی ایک اہمیت ہوتی ہے کہیں اہمیت ہوتی ہے خطیب کی دلوں میں اہمیت ہوتی ہے اس کی بات کا وزن ہوتا ہے اب خطیب جب آیا ایک تو لوگوں کے اہمیت اس کے دلوں میں سننے کے لیے بے قرار اور خطیب جب میمبر پر چڑھا دیکھ تو مسجد ہی بڑی مقدس پھر اس کے بعد کیا ممبر اب اگر وہ اخلاص کے ساتھ بات کہے گا تو جو دل پر باتیں اثر کریں گی وہ شاید بڑے بڑے اجتماعات کانفرنسوں میں وہ بات نہیں پیدا ہو سکتی جمعے کا خطبہ سارا روحانی ماحول پھر یہ بھی ذرا سوچو ایسا پرسکون ماحول نہ گاڑیوں کا چکر آواز نہ کوت کے نہ گانے باجے کے سارا ماحول بڑا پرسکون اب اس میں بات دل میں اترنے کی بہت زیادہ چانس ہے الحمد پھر اس کے بعد اب اگر خطیب اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہے فائدہ اٹھانا چاہیے اور کیسے فائدہ اٹھانا چاہے نمبر ایک پہلے وہ ہفتے بھر ماحول کا جائزہ لیتا رہے ہفتے بھر کیا ماحول کا جائزہ کہ اس ہفتے میں مسلمانوں میں کیا حادثہ ہوا کیا پریشانی ہوئی کیا مشکلات آئیں کیا نئے حوادث اور معاملات پیش آئے کیوں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ساری پبلک اس سے اسی میں مشغول رہتی ہے اب امام اگر ہفتے بھر کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اسی کے مطابق خطبے کی تیاری کر لے کتاب اللہ سنت رسول سے کتاب اللہ سنت رسول سے اور امام اور خطیب اپنی ذمہ داری سمجھے کہ ہاں اتنے لوگ آئے ہیں ان کے ان کی اصلاح ان کی تعلیم و تربیت ہماری ذمہ داری ہے اگر وہ ان تب چیزوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خطبہ دے تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو خیر و برکت ہوگی میرا خیال کسی کانفرنس میں نہیں ہوتی اسی لیے اسلام میں نے جمعہ کے خطبے کا بڑا اہتمام کیا ہے یا یادینا ذکر عام جلسوں کا یہ مقام نہیں ہے عام درس و تدریس کا خطبے کے لیے خاص طور سے اللہ نے کیا حکم دیا ہے اذان ہو جانے کے بعد سارے کاروبار تمہارے اوپر حرام اب ہر انسان کو کیا ہونا چاہیے فساؤ نا ذکر اللہ خطبے کی طرف خطبے کو اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کہا کیا مطلب اس کے اندر اللہ کی کتاب نبی کی سنت دین کی باتیں ہوگی یہ ہے ذکر البا اس لیے خطبہ بہت ہی اہم ہے کیا دعوت و تبلیغ کے لیے ہونا یہ چاہیے خطبے کی اہمیت اس سے جو دعوت کا کام ہوتا ہے خطیب بھی سمجھے اس کی اہمیت اور سننے والے بھی سمجھیں سننے والے بھی جب آئیں جمعے کے دن سننے والے بھی جب جمعے کے دن آئیں کہ سوچ کر کے آئیں کہ ہمیں کچھ سیکھ کر کے آنا ہے کچھ سن کر کے آنا ہے اپنی اصلاح کر کے آنا ہے اگر نیتیں دونوں طرف سے صاف ہو اور خطبے میں آ جانے کے بعد اگر توجہ سے خطبہ سنیں تبھی کیوں قرآن پاک سورہ قاف کی آیت ان نفیدا علی کافی دا لیمن کا نل او ال کا سما و اللہ فرماتے یہ قرآن میں عبرت نصیحت تو ہے لیکن کس کے لیے ان نصیز اور علی منکانا رہا ہو دل والے تو سبھی ہیں خلوص دل والا جو سننے کے لیے آ رہا ہے اسلح کی نیت سے عبادت کی نیت سے دل میں پہلے سے کیا ہو اخلاص ہو او الکشما یا آدمی آیا تو ویسے لیکن خدبہ شروع ہوا تو دنیا کے تمام چیزوں سے کنارہ کا کشی اختیار کر کے صرف اتنے کہ بیٹھا ہے مسجد میں وہ سوچ رہا ہے کچھ او الکسما کان لگا کر کے حضور قلب کے ساتھ توجہ سے سنا اللہ فرمت اس کے لیے بہرحال قرآن سے ہدایت ملے گی اس لیے ہم نے تجربہ کیا باقی بہت سارے لوگ خطبے کے بارے میں کہتے ہیں ہم سے بتاتے ہیں کہ ایک ہفتہ جو میں خطبہ سن لیتے ہیں تو ہفتے بھر کے لیے کیا کہتے ہیں وہ بیٹری ہماری چارج ہو جاتی ہے وہ ایسے ہی کہتے ہیں بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور اگر خطبہ نہ سنا جائے تو دل کیا ہوتا ہے وہ ملا جاتا ہے تو اس لیے دعوت کا سب سے بڑا میدان کیا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دریا خود میں جمعہ ہے پھر اس کے بعد محاذرات واد الصحت واد الحت کرنا ہمارے ہاں جو اجتماعات اور اجلاس ہوتے ہیں وہ بھی اسی دعوت و تبلیغی کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور اس لیے بسا اوقات اجلاس سے لوگوں میں بڑا انقلاب اور بڑا ولولہ اور غو کو شوق پیدا ہو جاتا ہے نمبر تین یہ مساجد جو ہیں مساجد مساجد میں درس قرآن درس حدیث کا سلسلہ اگر قائم کیا جائے مساجد میں درس قرآن درس حدیث کا تو اس سے بھی بہت بڑا انقلاب آتا ہے یہ بھی دعوت ایک بڑا اسلوب ہے اس میں بھی مساجد کے اندر آدمی آتا ہے تو دنیا سے بالکل فاروق البال ہو کر کے اور یہاں کچھ مسجد کی بھی برکت ہوتی ہے آدمی جب درس قرآن درس حدیث سنے گا علم ہوگا اس سے بڑا فائدہ دو فائدے ہوں گے نمبر ایک نمازی دین کی باتیں سنے گا اپنی اصلاح کرے گا علم میں اضافہ ہوگا اور دوسرا فائدہ یہاں سے جب پلٹ کر کے جائے گا اگر اپنی ذمہ داری کے احساس ہے کل کمرائن و کل کون ہر رہتے ہی یادی رام من کوارا اگر اس کا اس ذمہ داری کے احساس ہے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو بتائے گا وہ بچوں کو سمجھائے گا پھر اگر مزید اس کے علم میں اضافہ ہوا تو ایک دیندار کو کچھ ب... کوئی دن کی بات معلوم ہوتی ہے تو بالکل قرار رہتا ہے کتنی جلدی دوسروں کو بتائیں تو آفس میں کام بھی کرتا ہے تو آفس بیٹھے بیٹھے بھی اپنے ساتھیوں کو وہ بتائے گا یہ دعوت کا تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ ہے واد نصیحت درس قرآن کسی طریقے سے دعوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے علم کا حلقہ علم کا حلقہ یعنی مساجد میں ایک تو ہے امام سلام پھیرنے کے بعد اسی لیے ہمارے بر صغیر میں عام طور پر الحمد للہ یہ ایک عرصہ ہو گیا سو ڈیڑھ سو سال پہلے سے گزر گئے مساجد میں عشاء کے بعد اور مغرب کے بعد یا عصر کے بعد چوبیس گھنٹے میں دو مرتبہ امام نماز پڑھاتا ہے اور نماز پڑھانے کے بعد مسلح ہی پر بیٹھے بیٹھے وہ دست دیتا ہے ایک وقت در قرآن اور دوسرے وقت در حدیث یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد کے امام کے علاوہ یا مسجد نمازوں کے علاوہ بھی اگر کوئی حلقہ قائم کرتا ہے عقیدے کا فکہ کا حدیث کا علم کا یا تحفیظ قرآن کا قسم کا جب حلقات جو قائم ہوتے ہیں ان حلقات کے ذریعے بھی دعوت کا کام بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور ایک اور آپ بتائیں ایک عرصے تک مدرسوں کا کوئی انتظام نہیں تھا ہمارے خود بر کے اندر بر کے اندر انگریزوں کے آنے کے پہلے تک کوئی مدرسے کی عمارت نہیں ہوتی تھی معلوم ہے نا کوئی مدرسے کی عمارت نہیں ہاسٹل کوئی نہیں ہوتا تھا یہی مسجدیں اور کہتے ہیں تقریباً محمد شاہ تغلق کے زمانے میں تقریباً نو سو نوے مدرسے تھے صرف دلی کے اندر کتنے کتنے صرف یعنی تقریباً ایک سو ہزار مدرسے صرف دلی کے اندر اور سارے مدرسے مسجدوں میں تھے کہاں مسجد کے اندر یسی مساجد جو ہوتے تھے تعلیم و تعلق کا اور اسی مساجد سے بڑے بڑے علما مسجد میں آ کر کے کوئی درس دیتا کوئی فکا پڑھاتا کوئی حدیث پڑھاتا کوئی میراث پڑھاتا کوئی اور کسی قسم کی بہت سارے مسائل جو آتے تھے دروچ چلتے تھے تعلیم جو ہوتی تھی درسگاہ جو ہوتی تھی کیا وہ مسجد تو اس طرح سے اگر مساجد کے اندر اس قسم کے حلقات ہوتے ہیں تو دعوت کی نیت ہونی چاہیے اور اس میں شریک ہونے کے لیے دعوت دی جائے اور شریک ہونے والے جو شریک ہوں تو ان کی بھی نیت کیا ہونی کی چاہیے دعوت اللہ کی کہ دعوت کا ایک شکل یہ بھی ہے دین سیکھیں گے اور دعوت کا کام ہوگا باقی انشاءاللہ شاء اللہ